او بالله من منشن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن فتحنا لك فتحا فتحم مبینہ الله ما اللہ من ذنبك وَََََََََ تأخر اخر ويت منت على كہ ديك سراتم الله ويين سرك سورت الفتحہ مدنی صورت ہے نزولاً 111 نمبر سورۂ جمعہ کے بعد نازل ہوئی ہے جبکہ قرآن مجید کی ترتیب میں اڑتالیسویں نمبر پہ ہے سورۂ محمد کے بعد نزولاً 111 سو سورہ جمعہ کے بعد اور ترتیب مصحفی میں اڑتالیس سورہ محمد کے بعد ربطِ صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ بہت سی وجوہات پہ ہے گزشتہ صورت میں جہاد کا بیان کیا گیا ترغیب للق تو اس صورت میں البشارت و بالفتہ فتح کی بشارت دی جا رہی ہے کہ جہاد کرو گے تو اللہ کی جانب سے فتح آئے گی اور فتح کی خوشخبری لے لے امام آلوسی کہتے ہیں تفسیر روح المعانی میں فا حسن وضا ہا ہونا کہ یہ ربط یہ مخفی نہیں ہے لن الفتح مرتبن علقال یعنی یہ بڑی واضح واضح ربط ہے کیونکہ فتح یہ قطال کے بعد ہی ہوتی ہے تو گزشتہ صورت میں بیان تھا جہاد کا اس صورت میں البشارت و فتح کی بشارت اور خوشخبری دی جا رہی ہے <تصفح> یا گزشتہ صورت میں آخر میں کہا گیا و ان تتول قومن غیر کم سم ملا یقون کم کہ تم لوگ اگر پھرتے ہو جہاد سے تم لوگ اگر پھرتے ہو انفاق سے منافقین کو یہ زواجر دیے گئے تو اس صورت میں صحابہ کرام کی جی ان کی منقبت بیان کی جا رہی ہے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد پر بیعت کی اور مرنے اور مرتے دم تک جی انہوں نے بیعت کی کہ اے اللہ کے پیغمبر ہم اپنی جانیں دے دیں گے ہم اپنے سر کٹوا دیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اس صورت میں صحابہ کرام کے مناقب اور ان کی منقبت وہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ بدلے میں وہ قوم لے آئے گا کہ جو تمہاری طرح سست نہیں ہوں گے تمہاری طرح بغیرت نہیں ہوں گے اے منافقوں اس صورت میں اس جماعت کی علامات اور اس جماعت کے مناقب ذکر کیے جا رہے ہیں یا گزشتہ صورت میں جہاد سے اعراض کرنے والے یعنی منافقین کا تذکرہ کیا گیا تو اس صورت میں اس سے بعض لوگوں کا استثنا کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ وہ معذور ہیں کہ جو جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے وہ منافق نہیں ہیں آیت سترہ میں وہ جو جن کا استثنا کیا گیا ہے اور وہ معذورین ہے تو ان کا استثنا کیا جا رہا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر سولہ میں کہا گیا والذین احتدو زاد ہو کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو طلب کیا تو اللہ بڑھاتا ہے ان کے لیے توفیق جو ہدایت کے طلبگار ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا مزداق ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہدایت کے طلب کرنے والے یہ کون لوگ ہیں تو یہاں پہ و الزم کل مت تقوا و کانو احق و <وَأَهْلَهَا> اہلحہ گزشتہ سورت میں کہا گیا و لدین زیادہ ہوم ہودا و تو اس صورت میں صحابہ کرام کی وہ منقبت بیان کی جا رہی ہے کہ صحابہ ہی وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلم تقویٰ وہ لازم کر دیا تھا اور وہی اس کے زیادہ لائق تھے یعنی اس صورت میں گزشتہ آیت کا مزداق ذکر کیا جا رہا ہے یا گزشتہ صورت میں نصرت کا وعدہ ذکر کیا گیا تھا ان تنسر اللہ ینصرکم ویو أَقْدَامَكُمْ گزشتہ صورت میں نصرت کا وعدہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر تم لوگ یہ اللہ کی دین کی مدد کے لیے اللہ کی دین کے لیے آیت نمبر سات میں تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یعنی نصرت کا وعدہ اس شرط کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس صورت میں اس نصرت کا بیان ہے جب صحابہ کرام اللہ کی یہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر اللہ نے انہیں فتوحات دی ہے اس صورت میں کئی فتوحات کا ذکر ہے اور نصرت کا بیان ہے یا گزشتہ صورت میں آخر میں کہا گیا ترغیب ال انفاق دی گئی اور بخل کی مذمت کی گئی آیت 38 میں ہا اولائے مہا لتنفقوا لتن فکوفی اللہ اور وم خل يبخل فن نما یب اخل و تو اس صورت میں یہ ذکر اس صورت میں مکہ اور دیگر غنیمتوں کا بیان ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مال خرچ کیا تھا جنہوں نے اللہ کی جنہوں نے جہاد میں مال خرچ کیا اور جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال لگایا یہ تو کئی گناہ زیادہ اللہ نے انہیں اس کا بدلہ دیا ہے یہ لوگ اگر بخل کرتے تو بخل میں ان کا اپنا ہی نقصان تھا تو اس صورت میں غنیمتوں کا بیان ہے کہ جنہوں نے مال لگایا تو اللہ نے انہیں کئی گناہ بڑھ کر غنیمتیں دی اور کئی گنا اس کا بدلہ دیا اگر بخل کرتے تو یہ سب کچھ ضائع ہو جاتا اور یہ ان کے نصیب میں نہ ہوتا یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر پینتیس میں کہا گیا معم و <الْأَعْلَوْنَا> کہ اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے اور تم ہمیشہ بلند رہو گے یعنی اللہ نے اپنا وعدہ کیا تو اس صورت میں یہ جی اسی وعدے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے مثال بیان کی جا رہی ہے فتح مکہ کے ساتھ کہ بالآخر اللہ نے مسلمانوں کو ہی بلندی اور عزت عطا کی بلندی انہی کا مقدر تھی اور اونچائی انہی کا مقدر تھی اس صورت میں فتح مکہ کی دلیل بیان کی جا رہی ہے یا گزشتہ صورت میں یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر پینتیس میں ذکر کیا گیا فلاطہ السلمی جہاد میں سستی نہ کرو اور خود سے کافروں کو صلح کی پیشکش نہ کرو مطلب کیا تھا کہ اپنی طرف سے کفار کو کمزوری نہ دکھاؤ اپنی طرف سے سلح کی پیشکش نہ کرو بلکہ اگر تم ڈٹے رہو تم اگر ڈٹے رہو اللہ کے دین پر تو پھر کافر خود سے تمہیں سلح کی پیشکش کریں گے اور پھر وہ خود سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہوں گے جیسا کہ ہدبیا میں انہوں نے یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے سلح کے لیے اور پھر فتح مکہ میں یہی قریش یہ آ رہے تھے اور اللہ کے پیغمبر سے امن طلب کر رہے تھے اور اللہ کے پیغمبر سے پھر اپنی جان کی امان مانگ رہے تھے جی اللہ کے پیغمبر سے پھر اپنی جان کی امان مانگ رہے تھے سورت کے امتیازات سورت ممتاز ہے سلح حدیبیہ کے واقع پر سورت ممتاز ہے سلح حدیبیہ کے واقع پر یہ اسی طرح سورت ممتاز ہے یہ تمام اگرچہ ہدیبیہ کے واقعات کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں صورت ممتاز ہے اس درخت کے بیان پر یا بیعت رضوان پر کہ جو اس کیکر کے درخت کے نیچے کیا گیا تھا وہ بیعت کی گئی تھی اس بیعت رضوان پر کہ درخت کے نیچے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام نے بیت کی تھی بیت رضوان صورت ممتاز ہے فتح مکہ کے بیان پر اس صورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے جی اسی طرح صورت ممتاز ہے اللہ کے پیغمبر کے اس خواب پہ کہ جو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ عمرہ ادا کر رہے ہیں بعض سروں کو منڈا رہے ہیں اور بعض یہ جی اپنے بالوں کو کم کر رہے ہیں جی اسی طرح سورت ممتاز ہے غزوہ خیبر پہ اس سورت میں غزوہ خیبر کا بیان ہے یہ جی قرآن مجید جی اس میں اللہ کے پیغمبر کی کامل سیرت یہ بیان کی گئی ہے سیرت کا سب سے جو معتبر ماخذ ہے اور سیرت کا سب سے معتبر جو ذریعہ ہے وہ قرآن خود ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی کامل سیرت اس میں بیان کی گئی ہے بلکہ اگر مختصر الفاظ میں بھی اگر بندہ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہے تو سورہ فیل سے سورہ وناس تک یہ قرآن مجید کی ان آخری دس صورتوں میں رسول اللہ کی کامل سیرت ان دس صورتوں میں بیان کی گئی ہے سورہ فیل میں اللہ کے پیغمبر کی پیدائش کا سال ہے اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے پھر سورہ قریش میں ان کے خاندان کا ذکر یہ قریش والوں کی تجارت کا ذکر کعبے کا ذکر سورہ معون میں جو اس دور کے احوال ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ قریش یہ کن مظالم میں اور کن عقیدوں میں مبتلا تھے سورہ کوثر میں وہی آنے کا ذکر ہے ان نہ آت کل سورہ کافرون میں پورے مکی دور کی طرف اشارہ ہے قلیہ ایو حل کافرون سورہ نصر میں پورے مدنی دور کی طرف اشارہ جن میں اللہ کی نصرت تھی فتوحات تھیں فتح مکہ کا ذکر اور جہادوں کا ذکر اور یہ آخری صورت ہے اور اس میں اللہ کے پیغمبر کے وفات کا بھی ذکر ہے کیونکہ اسی صورت میں یہ ایک اشارہ بھی کر دیا گیا تھا اعراج انصر اللہ ولفت ور تنا سید خلون ففیدین اللہ افواجہ تو سورہ فیل قریش معون اس میں اللہ کے پیغمبر کے نبوت سے پہلے کہ جو چالیس سال کا عرصہ ہے اس کی طرف سورہ کوثر میں کافرون میں سورہ نصر میں یہ پورے مدنی پورے نبوی دور کی طرف اشارہ مکی اور مدنی دور اور سورہ لہب اخلاص اور فلق اور ورنس میں جی اس میں اللہ کے پیغمبر کے دعوت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کیا تھی تو دعوت میں سامنے قریش بھی آئے مشرقین بھی آئے یہ اپنے بھی آئے تو اپنے دشمن ہو گئے ابو لہب اسی طرح وہ پرائے وہ دوست ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر کی دعوت کیا تھی سورہ اخلاص میں وہ دعوت ہے اور سورہ فلق اور وناس میں اس میں اللہ کے پیغمبر اس میں بھی وہ دعوت کا ذکر ہے اسی طرح اس میں یہ صورتیں یہود کے مذمت میں کہ یہود وہ بھی اللہ کے پیغمبر کے دشمن تھے اور اس میں ان کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے تو اس میں اللہ کے پیغمبر کی دعوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو پوری سیرت یہ قرآن میں ہے اس سورت میں بھی سیرت کا ایک وافر حصہ اور وافر مقدار یہ بیان کی گئی ہے مقصد اسورا سورت کا مقصد یہ البشارت للمؤمنین اس صورت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے اور اس صورت میں سلح حدیبیہ کا امام بخاری اسے صحیح بخاری میں غزوہ حدیبیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں غزوہ ہی ہے صحیح بخاری میں انہوں نے باب باندھا ہے غزوہ حدیبیہ جی اس صورت میں دیگر جو غزوات ہیں تو ان کا بھی بیان کیا گیا ہے اور اس صورت میں فتوحات یہ بیان کی گئی ہیں دراصل صلح حدیبیہ کی یہ صورت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ صلح حدیبیہ میں بعض دفعات مسلمانوں کی اور مشرقین کے درمیان جو صلح وہ لکھی گئی ہے تو اس میں بعض دفات ایسی تھیں بعض شکے اس کی ایسی تھیں کہ مسلمانوں کو اس کا سخت غم یہ لاحق ہوا تھا کیونکہ یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے طواف کریں گے تو اب حدیبیہ سے بیت اللہ کا طواف کیے بغیر عمرہ کیے بغیر ہی وہ واپس ہو رہے ہیں تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول تھے اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ تو یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس صلاح نامے میں پھر قریش کا یہ دباؤ کیوں قبول کیا بظاہر انہوں نے دب کر اور قریش کی وہ شرطیں وہ مانی ہے اور صلح کی ہے تو اس قسم کے وسوسے یہ صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے تو اللہ کے پیغمبر جب ہدیبیا سے واپس ہوئے تو واپس میں یہ صورت واپسی میں یہ صورت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی اور جس میں اس صلح کو یہ فتح مبین قرار دیا گیا ہے اور اس کے شروع میں یہ جی اللہ نے اپنے پیغمبر پر اس صلح کے ذریعے پانچ انعامات کا ذکر کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے روپ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ جی کلی فتح یہ عنایت کی ہے جس سے بڑی کوئی فتح یہ ہو ہی نہیں سکتی اور یہی صلح حدیبیہ یہ فتح مکہ کے لیے ایک مقدمہ تھا یہ مقدمہ تھا لیکن ابھی اس بات کو کھولا نہیں گیا پھر بعد میں صحابہ کرام کو یہ بات یہ پتا لگی ہے کہ یہ سلح کیسے فتح مبین ہے صحابہ کرام کا ان کے دلوں میں یہ وسو یہ پیدا ہوئے تھے کہ اللہ کے پیغمبر یہ تو معصوم ہے تو انہوں نے بظاہر قریش کی یہ اتنی کڑی شرطیں یہ کیوں مانی ہے تو اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے یہ جی ان کے دلوں میں بظاہر کوئی بدگمانیاں وسوسے یہ پیدا ہوئے تھے تو اس صورت میں بالکل آغاز میں یہ جی اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام لغزشیں ہیں تو وہ پہلے سے اللہ نے معاف کی ہیں پہلے ہوں یا بعد میں ہوں ساری وجہ یہ کہ لوگوں کے خیال میں ان کی یہ صلاح یہ بڑی نامناسب تھی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے اور حضرت عمر کا واقعہ ہم ذکر بھی کریں گے کہ حضرت عمر انہوں نے بعض جلالی انداز میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ باتیں کی تھیں اسی طرح اس صورت میں یہ جی اللہ کے پیغمبر پر جو دیگر انعامات ہیں تو ان کا ذکر وہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ آغاز میں یہ پانچ نعمتیں یہ بیان کی گئی ہیں اسی طرح انشاءاللہ اللہ کل کے درس میں جو پورا سلہ دبیا کا آغاز سے اختتام تک پورے ایک درس میں انشاءاللہ اس واقعے کو بیان کریں گے کہ حدیث کی کتابوں میں اسی طرح سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ یہ کیسے بیان کیا گیا ہے یہ کیسے بیان کیا گیا ہے اور اس صلح کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا ہے اس صلح میں جو شرائط وہ مقرر کی گئی تھیں تو وہ کیا کیا تھیں اور پھر ان شرائط کا پھر بعد میں یہ فتح مکہ کے لیے ایک پیشخیمہ اور ایک مقدمہ وہ کیسے ثابت ہوا انشاءاللہ اللہ کل کے درس میں یہ تفصیلی واقعہ یہ بیان کریں گے واخیر دعوانا ان الحمد رب العالمین